تم حریص علیکم بالمؤمنین روپ الرحیم نحمد حود و صلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما غرد في صورت آل عمران۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتون الا وانتم مسلمون وقال اعظم الكبار ده في سوره التحریم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم ناراً وقودها المعصود حجاره عليها ملائكه الغلاظ والمشداد لله رسول الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون صدق الله العظيم وعن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب سبت رسول الله وريحانته رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم کال حفظ تو مل رسول اللہ صلی اللہ وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك رواه وقال وسلم و وعن و کال حسم اللہ عن قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اسلام المر ترک مالا يعني. حدیث حسن ترمزی رب ویسر لی امری من اللہ حضرت جیسا کہ آپ درس حدیث کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور بڑی دووی کی دس احادیث اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں اس کے بعد خاصا وقفہ آگے آ بھی چکے آج کیونکہ یہ دو حدیثیں ہیں چھوٹی ہیں انشاءاللہ آج ہم ایک نشست میں ان دو حدیثوں کا مطالعہ کر لیں گے لیکن ان کے لیے میں نے جن آیات قرآن کو عنوان بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اکثر و بیشتر جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہوتی ہے اس سے متعلق کوئی آیت قرآن بھی تلاوت کرتا ہوں تو آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان کا مضمون ہے تقوار جس میں میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ گاڑھی تاکیدی آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو دو ہے یا حقا تو کافی اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے یہ وہ بات ہے جس پر صحابہ کرام پریشان ہو گئے جس اللہ تعالیٰ علیہ بن کون ہے جو اللہ کے تخوا کا حق ادا کر اللہ کی عبادت کا حق اللہ کی معرفت کا حق کون ادا کرے گا جبکہ حضور الباعت ما عرفنا کا حق معرفت ایک اے رب ہم تجھے پہچان نہیں پائے جیسا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا وما عبدنا نہ کا حق عبادت ایک اور ہم تیری بندگی نہیں کر پائے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا اسی طرح کا معاملہ یہ ہے ات اللہ حق کا توقات ہی تو صحابہ گھبا گئے اب انہوں نے اس پر حضور سے آ گزارش کی جب حضور یہ اس پر کون پورا اترے گا اس لیے کہ میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہمارا قرآن کا پڑھنا اور سننا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے اور صحابہ جب قرآن پڑھتے یا سنتے تھے تو ان کا تعداد کچھ اور ہوتا تھا وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے آپ کو تولتے رہتے تھے ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں کہ نہیں پیشید ہے عمل اسی لیے صحابہ کرام گھبرا جاتے تھے کہ اس آیت کے اوپر عمل کرنا اس کے مطابق پورا اتر جانا تو ناممکنات اسی طریقے سے یہ دو گروہ ہے ایک مشرقین کا ہے ایک مباحدین کا ہے ان میں سے امن کا کون مستحق ہے ریلیف عینا سکون کس کو حاصل ہوگا بتاؤ اگر تم سمجھ سکتے ہو اور پھر جواب جیسے کہ قرآن کا عام سوال پیش کر کے پھر جواب اللہ خود دیتا ہے پہلے سوال سامنے آ جائے ذہن بیدار ہو جائے خود بھی کچھ حرکت شروع کرے اور پھر ان کے سامنے اصل جواب آ جائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں کسی ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دی ان کے لیے ہم نے پھر گھبرا گئے صاحب حضرات حضور ایسا کون شخص ہوگا جس کے سرے سے ظلم کا معاملہ نہ ہو اس کی زندگی کے اندر بس اوقات ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے اوپر جاتی کر بیٹھتے ہیں اپنے نس پر ظلم کر بیٹھتے ہیں بغیر کسی ارادے کے بغیر کسی نیت کے بغیر کسی پلان کے کسی کے اوپر جو ہے ایسا معاملہ ہم کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ظلم ہی کہلائے گا تو کون بچے گا اس سے پھر امن کا مستحد کون رہے گا آپ نے فرمایا یہاں پر ظلم سے مرار شرک ہے اور آیت بھی بڑی سورہ لقبان کی ان شرک اللہ ظلم عظیب شرک ہے اصل میں جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے تو جو شخص ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کیا میں نہ ہونے دے ان کے لیے آمد ہے تو اسی طرح اس آئے مبارکہ کا معاملہ ہے اس کے بعد جب سورہ کی آیت ہوئی ہے فتق اللہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہاری حد استطاعت میں ہے جتنا ممکن ہے تمہارے لیے تب صحابہ جو ہے انہیں پلا لو اپنی امکانی حد تک تو ہم کر سکتے ہیں جتنا بھی ہمارے اندر جتنی بھی طاقت ہے صلاحیت ہے قوت ہے اس کی حد تک تو ہم کریں گے لیکن یہ ہے کہ اللہ کے اقوا کا حق ادا کر دے یہ تو بہرحال ہمارے لیے ممکن نہیں پھر اسی طریقے سے میں نے آپ کو سورت تحریر کیا ہے آپ سنائیں یا واہلیکم کو اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل ویال کو آگ سے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے اوسی کمب نفسی میں تقواہ میں تمہیں بھی وسیعت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوا اختیار کر اب اس تقویٰ کے زیون میں ظاہر بات ہے کہ بعض احادیث ایسی ہم نے پڑھی پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور آج بھی پڑھ رہے ہیں جس میں ایک عملی شکل سامنے آئی ہے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر چھ میں ان الحلال و ان بینل ہرام و وما امور ہاتن لا من الناس فمنی تک فکر حلال کیا ہے یہ بھی واضح حرام کیا ہے یہ بھی واضح لیکن ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہات بھی ہیں کوئی شخص ہو جاتا ہے یہ حلال میں ہے یا حرام میں ہے واضح کوئی سراہت نہیں ملتی کوئی نس نہیں ملی قرآن کی یا سندر کی تو یہ ہے کہ اب اس میں انسان کیا کرے تو واقع اگر تقوا کا حق ادا کرنا ہے کسی بھی درجے میں چاہے وہ درجۂ ہی ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ شبہات کو طے کر دے یہ نہ ہو کہ مشکوک چیز سے فائدہ اٹھایا جائے کہ چونکہ اس کی حرمت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے حالانکہ قانون یہی ہے یہ میں نے آپ کو بیان کیا پہلے بھی جب یہ حدیث سب پڑھ رہے تھے قانون یہی ہے جس سے ہے کہ حرمت ثابت نہیں وہ حلال ہے وبا ہے یہ نہیں ہے کہ جس چیز کی حلت ثابت نہ ہو حلال ہونا ثابت نہ ہو وہ حرام ہو. نہیں قانون میں دائرے کو وہ سر دے دی گئی ہے لیکن تکوا کا معاملہ اور ہے قانو کا معاملہ اور تکوا کا معاملہ اور ہے تکوا کا, کا, کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں جس کے حلال ہونے کا ثبوت نہیں ہے جس کے حلال ہونے پر صراحت نہیں ہے اس سے بچے تو جو شبہات سے بچ جائے گا وہ ہے کہ جو اپنے دین کی اور اپنی عزت جو ہے اپنے ناموز کی حفاظت کر لے گا اللہ مرمنگ تو آج جو پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اس کے راوی حضرت حسن ہے اللہ تعالی حضور کے نواسے اور نہ محبوب اور چہیتے لاڈلے یہاں اس حدیث میں حضرت حسن کی کنیت بھی دی گئی ولدیت بھی دی گئی ان ابی محمد الحسن. ابو محمد یہ سنیت ہے ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب ولدیت علی اور ابو طالب رسول اللہ ہے جو اللہ کے رسول کے نلاسی ہے وہ ریحان ہی اور ان کی خوشبو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی خوشبو جو ہے وہ حضرت حسن کی شخصیت سے بھی ظاہر ہوتی تھی نمایاں ہوتی تھی محسوس کی جا سکتی تھی اللہ عنہما. اب عنہما کیوں کہا گیا کیونکہ جی حضرت حسن وہ بھی صحابی ہے اور والد حضرت علی وہ بھی صحابی ہے تو انہما ہے انہوں سے کام نہیں بنے گا صرف ایک کا معاملہ نہیں ہے تسلیم اب وہ کیا فرماتے ہیں حفظ تو بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یاد کر لی یعنی آپ سے سنی آپ سے سمجھی آپ سے پڑھی اور پھر حفظ کر لیا اسے یاد کر دیا ہرس جان بنا لیا اور وہ حدیث کیا ہے کا علامہ کا اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے دل میں شک پیدا کر دے یا ایک اچھا لفظ ہوگا یہاں پر ہماری اردو زبان کے اعتبار سے تمہارے دل میں خلجان پیدا کرتے پتہ نہیں یہ صحیح ہے بھی کہ نہیں جو کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر ہم واقعی حلال ہے یا نہیں ہے یہ رحم اگر پیدا ہو گئی اب چھوڑ دوست وہی بات تو ہماری تک شکات مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے بال بخار اس کو چھوڑ کر اس چیز کو اختیار کرو جو تمہارے اندر رحم پیدا نہ کرے شک پیدا نہ کرے خلیجان پیدا نہ کرے یہ حدیث ایک اعتبار سے بہت اہم ہے یہ اصل میں ایک شرم عطا کر رہی ہے کہ انسان کا جو ضبیر ہے اس کا جو دل ہے یہ صحیح فتویٰ دیتا ہے اس میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ہفتے کلبت مسا اوقات حضور سے کوئی صاحب کوئی سوال پوچھتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے یہ میں کروں یا نہ کروں تو آپ فرماتے تھے اس ہفتے کلبت اپنے دل سے فتوا لے لو لیکن یہ خطاب بظاہر عام ہے لیکن عام نہیں خاص ہے خاص یہ انہیں لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں نور ایمان موجود ہے جن کے دلوں میں یقین ہے جن کو کہا گیا ہے دل زندہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے دلے زندہ وہ ہوتا ہے جس میں روح ہے خدا بندی جو اللہ تعالی نے ہمارے اندر پھوٹی ہوئی ہے وہ زندہ ہے اس میں حرارت تھی تو یہ جو قلب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتی ہے کہ کیا بات صحیح ہے کیا بات غلط ہے اس اعتبار سے انسان کا زمیر جسے ہم کہتے ہیں کانشنس ہماری عام گفتگو میں بھی یہ دب آتا ہے مائی کانشنس از بائٹنگ میرا ضمیر مجھے مجھے کاٹ رہا ہے دس. مجھے ڈفس رہا ہے تم نے کیا کیا یہ انسان کا ضمیر جو ہے وہی دلے, دلے زندہ وہ اگر کوئی حرکت انسان کر بیٹھا کوئی وقتی طور پر ج جذبات کا طوفان آیا اس کا ریلہ آیا اس میں انسان بہ گیا کسی ایسے ماحول میں بیٹھا ہوا تھا جہاں جو ہے وہ برائی جو ہے وہ غلبے پہ تھی عروج پر تھی اس گروہ کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط کام کر بیٹھا اندر سے دل جو ہے وہ ٹوکے گا تم نے غلط کیا بائی کانشنس بائیٹنگ میرا زمین کاٹ رہا ہے یہ میں بھی طرح زمیر کہتے مخفی ہے زمیر نقفی تو انسان کے اندر یہ مخفی ہے روح اور اس روح کا مسکن ہے قلب یہ دل جو ہے یہ مسکن ہے روح ہے اور اس روح کا تعلق ذات باری تعلی کے ساتھ یہ جب ہم پڑھ رہے تھے حدیث جمرایل تو میں نے آپ کو سنائی تھی بات میں کہ جب تیسرا مرحلہ آتا ہے اخبرنی علی الاسلام اخبرنی علی ایمان اخبرنی علی احسان احسان کیا ہے یہ ایمان جب گہرا ہو جائے گہرا ہو جائے گہرا ہو جائے ایک ایمان ہے جو صرف اقرار اقرارسام کے درجے میں ہے اسلام کا تقاضوں تو پورا ہو گیا ہے محضبان سے شہادت جو ہے وربل ایٹسٹیشن اسلام کے پکا پورا ہو گیا اسلام اسلام کا رکن کیا ہے شہادت اللہ, الٰہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ محمد رسول اللہ و اقام صلا و اطاعزات ووم رمضانہ اس میں ایمان کا لفظ نہیں آیا ہے مسلمان ہونے کے لیے ایمان لازمی نہیں ہے یہ بات جان لیجئے مسلمان دنیا بھی اعتبار سے وہ ہمارے ہاں مسلمان سمجھا جائے گا ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں کوئی آلہ ایسا نہیں ہے دل میں اتار کے دیکھ کوئی الیکٹرو آڈیوگرام ایسا نہیں ہے جو بتا دے اس لیے دنیا کا ہمارا سارا نظام اسلام پر ہے اور اسلام کے دار ودار اکرار بال لسان پر یہ بہت اہم بات ہے اکثر ہم گڑبڑا جاتے ہیں ان دونوں چیزوں تھی فرق نہ کرنے سے علیحدہ علیحدہ کر کے اسلام کی حقیقت کیا ایمان کی حقیقت کیا اور اس بار سے جو قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایمان لے آئے آپ فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اس مقابلے میں ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر دیے وی آر سرینڈرڈ فل ایمان فی کلو بکم اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ایک ہے اقرار و بالشان والا ایمان ایک ہے دل کے اندر اتر جانے والا ایمان لیکن اب دل کا معاملہ کیا ہے اس کی گہرائیاں او ہو اس کا کون اندازہ کرے گا میں اگرچہ پنجابی زیادہ جانتا نہیں ہوں اور جو بھی ہمارے ہاں پنجاب کے صوفی شعرا ہیں ان کا کلام میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ جو ایک ہے شیر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو دل جو ہے وہ تو دریا نہیں بلکہ سمندروں جتنے ڈونگے ہیں دل کی گہرائی کا کیا اندازہ کریں گے آپ وجہ کیا ہے اس دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے ذات کے ساتھ یہ بالکل ایسے ہے جیسے سورج کی کرن چلی ہے سورج سے اور آ ہے ہماری زمین تک زمین کو روشن کر دیا اس نے سزا کو روشن کر دیا لیکن اس کا تعلق اللہ کو سورج سے ٹوٹا نہیں ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر درمیان میں کوئی شہ نہ آئے سورج کی کرن آ رہی ہے اور وہ سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی ہے یہ بولا بناتی ہے درمیان میں کوئی چیز نہیں آئے گی تو یہ چکر کھا کے سورج میں پہنچ جائے گی واپس یہ تو درمیان میں کوئی شہ آئی تو اس نے روک لیا اس نے جب روک لیا تو وہ شے منور ہو گئی روکنے کی وجہ سے اگر کوئی شہ نہیں ہے تو وہ چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی کہاں تک جائے گی لیکن اس کا جانا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہ چکر لگا کر بہت بڑا چکر جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے یہ کرن واپس سورج میں پہنچ جائے گی کرن کا بھی معاملہ یہ ہے. تو یہ جو روح ہے در حقیقت انسان کے اندر لیکن یہ بات جان لیجئے کہ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان غلط روی پر مصر رہتا ہے حرام خوری پر ڈیرے ڈال دیتا ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے یہ روشنی بچ جاتی ہے پھر اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ کمپاس جو بتا دے ڈائریکشن و باطل میں فرق کر دے وہ صلاحیت کرنی رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں پرورٹڈ نیچرس انسان کی فطرت پرورٹ ہو جاتی یہ ہوتا ہے بس اوقات اس کا معاملہ ہوتا ہے ایسا شخصیت میں ایسی کجی آ گئی اب اس میں وہ پھر صلاحیتیں نہیں ہے وہ چراغ جو ہے بچ گیا ہے اندر یا دل نے اس کے اوپر اتنا دل کے اوپر اتنی سیاہی آ گئی ہے کہ اب اس کی روشنی باہر نہیں آ گئی آج کل تو, تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا پچھلے زمانے میں لالٹینیں ہوتی تھی کب بھی دیہات میں تو ہے شہروں میں خوبصورت گلوب لگے ہوتے تھے اس کے بڑے وہ ددیا رنگ کے بڑے خوبصورت گلوب اب ہوتا کیا تھا اندر ہے ایک شولا اور یہ جو در حق کا شیشا ہے یہ اس کی روشنی کو ہموار طریقے سے چاروں طرف پھیلا رہا ہے اگر اس شیشے پر لالٹین کا جو گلوب ہے اس کی جو چمنی کہے اسے اس پر دھواں جم گیا اب روشنی نہیں آئے گی وہ ہے اندر شولا تو جل رہا ہے روشنی نہیں آئے گی. یہی حال ہو جاتی ہے تمشیلات ایک ہی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہت طریقے داغ اختیار کیے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داخل لگ جاتا ہے سیاہ دبا اگر توبہ کر لے دل جائے گا اگر توبہ نہیں کرتا پھر وہی وہ گناہ کرتا ہے پھر ایک اور داغ پھر گناہ پھر ایک اور داغ پھر, پھر, پھر گناہ پھر اور ہوتے ہوتے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آپ نے اپنی اٹھی بند کی اس طرح بند اب اس کے اندر وہ خیر وہ یا تو یوں کہیے کہ شولہ بج گیا یہ ہے کہ جو راکسی جو ہے وہ جسم کو مرمر نہیں کر سکتی یہی کشمیر میں آئی ہے سورہ نور میں اللہ نور سماوا سے مشق قاتل سیا مسواٹ المسا المسبا ایک طاق ہے اور اس طاق میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک شیشے میں ہے پھر. خاص طور پر ہمارا یہ سینہ ہے اگر یہ آپ نے کبھی انسانی پنجرا ہڈیوں کا دیکھا ہو تو اس میں یہ بالکل طاق کے بانند جو پسلیوں آتی ہیں یہاں سے ہو کے چوڑی ہوتی ہوتی جوڑ یہ طاق ہے بالکل طاق جس طریقے کے تاک بنائے جاتے ہیں دیواروں میں آج کل تو الماریاں لگتی ہیں کچھ اور ہوتا ہے وارڈ وہ تاکوں کا معاملہ یاد کی جا جیسے لالٹین یا وہ گلوب اس کے گرد شیشہ ہوتا ہے وہ ہے یہ در حقیقت نور ایمان یہ مثال اللہ کے نور کی نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کو مغالتا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ نور ایمان حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بروی ہے یہ نور ایمان کی در حقیقت مثال ہے قلب مومن میں یہ جو سینے کا طاق ہے اس میں رکھا ہوا یہ دل ہے اور یہ دل ایک چمنی کے اندر ہے جس سے کہ وہ نور جو ہے پھوٹتا ہوا اور وہ پورے انسانی وجود کو جو ہے روشن کر دیتا ہے اب اسی میں ایک بات اور ایڈ کیجیے اسی معاملے کو ایک اور سطح پر حضور نے فرمایا ہے ما گنا وہ ہے جس سے تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ یہ لوگوں کے علم میں آئے یہ دوسرا ٹکڑا اور کیجئے گویا کہ انسان کا اجتماعی ضمیر بھی ایک شہ ہے ایک میرا اور آپ کا انفرادی دنیا سے کانشینس میرا اور آپ کا وہ بھی صحیح حکم لگاتا اگر ایمان کی کوئی ربق ہے اندر تو وہ بھی صحیح فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ایک اجتماعی کانشنس ہے کانشنس ہے انسان کا نو انسانی کا اجتماعی زمین قرآن اس کو بھی سلط دے رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم تو یہ گنا ہے یہ گناہ ہے کہ اس کا معیار ہو گیا گنا یہ ہے کہ تمہارے اپنے دل میں تو اس سے خلجان پیدا ہو جائے نمبر ایک یہ تم ہو گیا انفرادی کانشنس بائٹنگ میں یہ تو وہ ہو گیا اور نمبر دو یہ کرے تعلق اور تم پسند نہ کرو اسے کہ لوگوں کے علم میں آئے یہ بات اجتماعی زمیر کی بات ہو گئی کہ چنو انسانی کا اجتماعی زمین جو ہے وہ بھی صحیح فیصلے کرتا ہے یہی وجہ ہے نوٹ کیجیے قرآن مجید نے نیکی کے لیے لفظ استعمال کیا معروف بدی کے لیے بن کر معروف جانی پہچانی چیز مل کر وہ چیز جو انسان نہیں پہچانتا یہ فطرت انسانی کے نزدیک مل کر جو ہے بدی جو ہے وہ ایک غیر چیز ہے اس سے اس کو دلچسپی نہیں ہوئی پہچان نہیں ہے اس کی راہ و رسم نہیں اور جو معروف ہے وہ انسان جو ہے وہ جانتا ہے پہچانتا ہے اس کی طرف اسے رغبت ہوتی ہے اس کو وہ پسند کرتا ہے تو یہ بھی معروف اور یہی قرآن مجید کی بڑی اصطلاح ہے معروف تامل معروف یہ نہیں ہے کہ لمبی فہرست دی گئی دو ہزار چیزوں کی یہ برائی ہے اور یہ ہزار چیزوں کی فہرست دی گئی یہ اچھائی ہیں اجتماعی ضمیر جو ہے انسان کا الہمہ الحما فجور اللہ نے انسانی ضمیر کے اندر فجور اور تقویٰ کا علم ودیت کر دی الہامی طور پر انسان کی نیچر اس کی فطرت کیوں ہے وہ جانتی ہے کیا خیر ہے کیا شرط کیا فجور ہے کیا تقویٰ کا معاملہ اب آئیے اگلی آیت کی طرف اگلی حدیث یہ ابو حرارا سے ہے رضی اللہ عنہ اور یہ حدیث حاصل ہے امام جرم نے اس روایت کیا ہے اللہ قال رسول اللہ اللہ من مالا یعنی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اسلام کا حسن اس میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہو اب اس حدیث پر بڑے غور کرنے کی ضرورت ہے ایک تو حسنی اسلام یہ ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے اسی حدیث جبرائیل کے دوران اسلام ہی کو خوبصورت بنانا ہے در حقیقت اسلام میں نماز تو آ گئی نا جب ایمان ہوگا نماز کی کوئی اور ایشان ہو جائے گی جب اور گہرا ایمان ہو گیا اب نماز کی کوئی اور ایشان ہوگی اب وہ نماز مراج المومن بن جائے گی چیز وہی ہوگی اس کا روپ اس کا رنگ اس کی شان اس کے اندر ایک کیفیت اس کا حسن یہ بڑھتا چلا جائے گا یہ ایمان کے ساتھ اور اسی کا نام احسان ہے تو من حسن الاسلام المرے اسی لیے تصمف کے موضوع پر میرا ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ایک تو تصوف کے معنی وہ ہے جو آج کل ہمارے یہاں معروف ہیں گرم وجہ تصمف اور ایک تصوف ہے قرآن کا حدیث کا محمد کا صحابہ کا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی وہ تصوف کیا ہے اس کے یا لفظ احسان استعمال کیجئے یا حسن اسلام استعمال کیجئے اسلام میں حسن پیدا ہو جانا اس کا یہ مطلب ہے وہ اسلام سے علیحدہ کوئی شہر نہیں اس اسلام کے اندر ایک خوبی ایک فصن دل ربائی پیدا ہو جائے وہ کیفیت جو ہے اس نام احسان ہے. تو من حسن الاسلام المر کسی انسان کے اسلام کی خوبی میں حسن میں بہتری میں درجے کے بلند ہونے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے لیے کوئی مفید جو ہے نتیجہ برامد نہ کرتی ہو اس کا مطلب کیا ہے دیکھیے یہ ہماری زندگی بڑی محدود سی زندگی ہے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال فرض کیجئے اس سے زیادہ عمر بھی ہوتی ہے تو پہلا کچھ وقت گزر گیا وہ ابھی پورا شعور کا دور نہیں تھا اور بعد میں ایسا دور آ گیا کہ پھر انسان کیا لا من بعد ہے یار پھر جو ہے وہ حواس پوری طرح برقرار نہیں رہے تو درمیان میں کیا ہے ایک تیس چالیس پورسکار سا ہے جو ایوریج انسان جو ہے جس کی زندگی جو ہے ساٹھ ستر کی ہو اس میں تیس ایک برس کا عرصہ اس کو ملے گا جس میں وہ باشعور اور کسی اپنے ارادے اور اعظم اور اپنے پلان کے مطابق اپنے فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہے اس کے جو نتائج نکلنے ہیں وہ لابی ہی زندگی میں نکل ہیں کسی کے نتائج نکلیں گے نا جو یہاں کمائیں گے وہ وہی پا رہے فرمایا گیا دنیا نظرات الاخرہ حضور نے فرمایا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے یہاں کچھ بویا ہی نہیں کیا کاٹو گے وہاں یہاں کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے یہاں اگر پھلدار اور پھولدار رخ لگائے ہیں تو یہی وہاں پراپت ملے گا نیکیاں کمائی ہے تو وہاں نیکی کا نیک بدلا ملے گا بدیاں کمائی ہے تو لانبا کی سزا ملے گا تو اب دنیا بن رہا تو آخرا اب اس محدود زندگی میں جو بھی ہمارے پاس تعلیم ہے ٹبر ڈسپوزل اسی میں آپ کو بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے تو کیا کوئی شخص اس محدود سے حصے میں سے کسی وقت کا ضائع کر گوارا کرے گا ہر لمحہ امر ہے امر کہتے ہیں مر جانا نہ مرنے والا یہ ہندی کے درد سے مر امر جب گاندھی جی مرے تھے تو جو انڈین ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر جو کچھ اس وقت آیا تھا گاندھی جی امر ہو گئے یہ ہندی تصور ہے ویسے تو یہ صحیح بات ہے مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لیے موت نہیں امر ہو گئے ہر شخص جو ہے مرنے کے بعد امر ہے اب موت تو کوئی اور تو نہیں آئے گی اب تو یہی ہے کہ مرنے کے فوراً آپ عالم برزت میں داخل ہوئے اور ایک وقت آئے گا عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے تو اب موت کوئی نہیں آگی امر رہے اب آپ تو اس اعتبار سے یہ جو لمحہ ہے ہمارا اس وقت کا بڑا مختصر لمحہ ہے پوٹینشیل یہ امر ہے عطا ہے پیدا کنار ہے اس لیے کہ انفائنائٹ ہے وہ وہ زندگی محدود نہیں ہے لا محدود ہے انفائنائٹ ہے یہ زندگی محدود ہے بہت چھوٹی سی ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ عام پر ہم لوگ سے جو ایمان رکھتے ہیں آخر پر اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے ذہن کا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ریشیو پروپورشن ایسی ہے کہ جیسے اصل کتاب ہے وہ تو ہے یہ دنیا کی زندگی ایک اپنڈکس لگا ہوا چھوٹا سا وہ آخرت یعنی ایک تو ہو آخرت کو مانتے ہی نہیں ان کو چھوڑ دیجئے جو مانتے ہیں ان کا ماننا بھی اس درجے میں ہوتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے ایک اپینڈکس ہے اس کے ساتھ اور ایک زمینہ لگا ہوا زمینا ہم بولتے ہیں زمین کتنا ہوتا کتاب ایک ہزار صفحات کی زمین ہوگا بیس پچیس صفح کا ہونا کیا چاہیے اصل کتاب وہ ہے اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے شروع میں کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے نا تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی موت کے بعد سر کبوت نے فرمایا ان حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے اصل گھر وہ اصل زندگی ہے اللہ عائش یہ جہاد میں وقت صحابہ کرام اللہ عائشہ عائش اللہ اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری آدمی بلبلا ہے پانی کا کوئی زندگی نہیں ہے ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت کو دوسری بات ہے کیا پتا مسجد سے نکلے اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں اپنے تصبر سے دور رکھتے ہیں تو اللہم لا آئش اللہ عائش اللہ اور حضور جواب میں فرماتے تھے فخف السار امل مہاجرہ تو اے اللہ یہ انصار المہاجرین کی جماعت جو تیری راہ بھی قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو ان سے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ضرورت پوری ہو رہی یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھ یہ کہ طول عمل جاتا ربڑ کی طرح معاملہ ضرورت یہ ہے تیوش فراہم زیادہ سے زیادہ سہولتیں یہ نہیں ضرورت یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا سواب مل سکے اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو آخر پر یقین نہیں یہی وجہ ہے سورہ مومن نے فرمایا خط افناز مومنور اللہ فی معرضون لغو لغ کام کہتے ہیں جو بے, بے فائدہ ہو بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں بھائی کون سی تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کمایا اصطلاح اس, اس, اس ہمارے ہم یہاں گزاری وقت گزارنے وقت کے لیے مشغرہ یہ وقت ایسی حقیق ہے نہیں ہے تو اس کا پوٹینشیل ہے اسی اس چیز تو بنا سکتے ہو آخرت کو اللہ کے لیے اج اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤ گے ظاہر کرنے کی شے نہیں ہے وقت گزاری کے بٹ یہ انہیں کے لیے ہوں گے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں ورنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اسی کا فٹ کیجیے ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے گا آپ کے لیے وہاں جا کر آپ باغ کاٹیں گے جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے آپ کو معاش کے لیے کام کرنا ہے اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے ٹھیک ہے اس میں لگے اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لیے لگے تیسرا کام نہ ہوزینہ مور دور اور آپ علم ہوگا بہت سے حضرات کے سورہ مومنون کی جو ابتدائی گیارہ آیات ہیں اسی کے ہم مانی اور بہت مشابے بہت مشاب سور معرش کی آیات ہیں وہاں اس کی بجائے وزینہ لغم موردون کی بجائے فرمایا ہے بیوم الدین وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جدا و صدا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں یعنی اگر جزا و سدا کے قانون پر ایمان ہے یوم الدین جزا و سدا کے دن پر یقین ہے تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغ کا آپ کے اندر کریں بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا اللذین یمشون الرحمان یمسون فلرا خاتا بحم الجاہر کالو سلام اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لنگ میںرو میں لنگ میں مرو کرا وہ لنگ کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں خود کام کرے خود جائیں کہیں لنگ کام کے لیے نہیں اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے آپ جا رہے تھے جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈو ڈوگی بجی ہے لوگ جمع ہو رہے ہیں کوئی کھیل تماشا ہوگا کوئی مداری ہوگا کوئی کرتب دکھائے گا کوئی دھوکے دے گا کوئی ہنسائے گا کچھ یہ کرے گا کوئی پیسے آپ سے بیٹھے گا اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا ویزا مرو بل نو یعنی ایک تو ہے لوگ کی طرف جانا نہیں اگر اتفاقن گزر ہو جائے لو کے پاس سے مرو کے وہ وہاں سے معزت گزر جاتے اس میں متوجہ نہیں ہوتے اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ اثر میں حدیث جو ہے اس عید سے بڑی چھوٹی چھوٹی ہے یاد کر لینا آسان ہے داما یوریبوں کا علا ما کا بتائیے یاد کرنے کو مشکل ہے جس چیز سے دل میں خلجان پیدا ہو جائے چھوڑ دو اس کو وہ چیز اختیار کر لو جس سے دل میں اطمینان ہو علیہ گنا یہ ہے کہ تم تمہارے دل میں خلیجان پیدا ہو جائے اور تم اسے پسند نہ کرو گے یہ لوگوں کے علم میں آئے بس وہ گناہ ہے نوٹ کر لو بابن حسن اسلام ترک ہو مارا یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے اسلام کے اندر جو حسن پیدا ہو اگر اسلام ایمان سے گزر کر احسان کے درجے تک آ گیا ہو تو کسی لا یعنی کام میں وہ وقت نہیں صرف نہیں یا کو کام ایسا ہو جس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو پھر میں دوبارہ دوڑ دل کے ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اپنی جائیداد بڑھاتے چلے جانا پھیلتے چلے جانا اور اپنے لیے لزائز لذات دنیاوی اور عیاشی کے سامان خراب کریں یہ نہیں دنیا کی ضرورت کوئی پوری ہو یا پھر یہ کہ وہ آخرت کا انسان کے لیے آخرت کا تحفہ بن جائے آخرت کا خزانہ بن جائے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ علی فی فرقرآن العظیم و نفعنی و بلا یا و ذکر الحقی